اگر کسی شخص کو پیشاب میں قطرے کی شکایت ہو تو احرام کی حالت میں اسے کیا کرنا ہوگا یہ مسئلہ بھی آپ نے بہت اچھا پوچھا دیکھیے اگر وہ انڈر ویئر پہنے چڈی پہنے سلا ہوا کپڑا اب اگر اس نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہنا تو وہ احرام نے اپنے مقام پر کس طریقے سے اے, کوئی روئی یا کپڑا یا ٹیشو رکھے جس سے قطرہ جو ہے وہ اس کے احرام پر نہ لگے اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں ارض کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک نقشہ کھینچ کے بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے وہ لنگوٹ کاٹے دو بھائی دو ارس کا کپڑا لے لیں تاکہ یہ پورا تہبن کی طریقے یہاں باندھ سکیں اور اس طریقے سے لنگوٹ کاٹ لیں یہ جو پٹی ہے اس کو آپ پیچھے رکھ کر یہاں گٹھان باندھ لیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیے آپ یہ اور یہ جو کپڑا ہے نیچے اس کو دونوں پیروں کے درمیان پیچھے سے آگے کی طرف لائی اور آگے لانے کے بعد یہ جو آپ نے گٹھان باندھی اس گٹھان میں سے اس کو اوپر کر کے اس کو چڈی بنا دیں اب یہ سلا ہوا نہیں ہوگا لیکن چڈی کا کام دے گا اب اپنے مقام خاص پر کوئی چیز کپڑا وغیرہ رکھ لیں کہ جس سے احرام خراب نہ ہو ایک بات تو یہ اب اس کی دو باتیں ذہن میں رکھی ایک عذر تو یہ ہے کہ دو چار منٹ بھی وضو باقی نہیں رہتا اور قطرہ نکل جاتا اور ایک یہ کہ کبھی کبھی آدمی جب پیشاب کرتا ہے تو دس پندرہ منٹ کے تک قطرہ آتا اس کے بعد افاقہ ہو جاتا وہ تو معذور نہیں کہ وہ اس کو اتنی دیر صبر کرنا چاہیے استنجا کرنے کے بعد کہ جب اس عمل سے گزر جائے اب دوبارہ استنجا کر کے وضو کرے اور طواف کرے جس کا قطرہ دو پانچ منٹ بھی نہیں رکتا اس کو چاہیے کہ یہ عمل کرے جیسا ہم نے بتایا اور اس میں اگر وہ کوئی کپڑا وغیرہ اپنے مقام خاص پر رکھ لے ایک وضو کرے ایک وضو کرنے کے بعد اس وضو سے وہ پورا طباف کر سکتا ہے چاہے قطرے کتنے نکلتے رہیں کیونکہ معذور ہے اسی طرح وہ ایک وضو سے ایک نماز پڑھ ہے ایک نماز کا مطلب پوری زہر چار سنتیں چار پہ دو سنت دو نف یہ بھی پوری پڑھ سکتا ہے اس لیے ایک وضو سے ایک نماز ایسا معذور پڑھے گا کہ جس کے دو چار منٹ بھی قطرے نہیں نکلتے تو وہ اس طریقے سے نماز جو ہے پڑھے اور اسی طریقے سے طباف بھی کرے اور کوئی صاحب اگر اس کے مریض ہیں تو آپ یہ کپڑا میرے پاس لے آئیے میں آپ کو لنگوٹ کاٹ کے دے دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے یہ کام بھی میں کر دوں گا آپ کے لیے